حمزہ حمزہ زیر دیکھیے اسے کھینچنا نہیں ہے نہ جھٹکا دینا ہے کہ جھٹکا بھی محسوس نہ ہو اور آ بھی محسوس نہ ہو حمزہ زبر آ یہاں پر یہ خیال یہ اس بات کا خیال رہے کہ آپ نے جب حجے کرتے ہوئے اس کے حجے کرتے ہوئے جو لفظ ہے اس کو ہم مفرد لفظ پڑھتے ہیں تا اس کو مکمل آپ کھینچیے یہ نہیں کہ تا زبر تا یعنی تا زبر ٹھیک ہے ایک دن ایک رشتے دار سے ملاقات ہو گئی اس نے جب معاشرے کے بدنام اور شرابی کو داڑی سبز اور مدنی لباس میں دیکھا تو دکھتا رہ گیا جب اس کو بتایا گیا کہ سب مدنی قافلے کی برکت ہے اور ان شاء اللہ اسباب ہو جانے کی صورت میں مزید 92 دن کے سفر کا اس میں ہے تو اس رشتے نے کہا پیسوں کی فکر مت کرو بیانوے دن کے مدنی قافلے میں سفر کا خرچ مجھ سے قبول کر لو اور ساتھ میں بیانوے دن تک گھر کے اخراجات بھی اپنے ذمے لیتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ وجر ہمیں با عمل مسلمان بنا دے مدنی انعامات کا عامل بنا دے سب کے روزی روزگار دکانوں کارخانوں مکانوں کمائیوں میں وسعتیں برکت نصیب پر یا اللہ, بزیر بزیر اللہ بزیر ہم سب کی جان مال عزت آبرو ہم سب کے ایمان کی حفاظت سے قرآن پاک پڑھنا ہمارے لیے آسان کر دے قرآن پاک کو سمجھنا ہمارے لیے آسان کر دے قرآن پاک نور سے منور ہونے کے لیے تجوید کے مطابق قرآن پاک سیکھنے کے لیے فرض پر حاصل کرنے کے لیے فکر مدینہ نہیں سورت المل کی مدرسۃ المدینہ الحمد اللہ وسلط والسلام علیہ سید بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلاۃ والسلام السلام رسول اللہ و السلام علیہ رسول اللہ والا علی کب الحابیا حبیب اللہ حابکیا والسلام اللہ سلات و السلام علیہ نبی اللہ علیہ نبی اللہ والا علی کب ہابکیا نور اللہ میرے شخت طریقت امیر اہل سنت آفتاب قادریت محتاب رضویت مولف فیضان سنت عامل قرآن و سنت صاحب خوف و خشیت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولا محمد الیاس صاحب اطار قادری رضوی دامت برکات العالیہ اپنے رسال نہر کی سدائیں اس کے اندر درود پاک کی اس فضیلت کو بیان فرماتے ہیں کہ القول البدی میں ہے کہ انتقال کے بعد حضرت سیدنا ابو العباس احمد بن منصور علیہ رحمت اللہ الغفور کو اہل شیراز میں سے کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ سر پر موتیوں کا تاج سجائے جنتی لباس میں ملبوس شیراز کی جامع مسجد کی محراب میں کھڑے ہیں خواب دیکھنے والے نے کی فال اللہ بھی یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا فرمایا الحمد للہجل میں کثرت سے درو شریف کرتا تھا یہی عمل کام آ گیا کہ اللہ زوجل نے میری مغفرت فرما دی اور مجھے تاج پہنا کر داخل جنت فرمایا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آپ اس وقت مدنی چینل کے سلسلے مدرسۃ المدینہ بالغان کو ملائزہ فرما رہے ہیں اور الحمد مدنی قائدے سے ہم نے تین اسباق یہ پڑھ لیے ہیں آج انشاءاللہ تبارک بالیٰ سبق نمبر چار پڑھنا ہے تو مدنی قائدے کا سبق نمبر چار اور صفحہ نمبر 6 یہ تمام اسلامی بار نکال لیجئے مدنی قاعدے کا سبق نمبر چار صفحہ نمبر چھ مدنی قاعدے کا سبق نمبر چار اور صفحہ نمبر چھ لیکن اس سبق سے شروع کرنے سے قبل آئیے چند سوالات جو ہم نے پچھلے سلسلے میں سیکھے ہیں مدنی پھول چند سیکھے ہیں آئیے اسے دوہرا لیتے ہیں تو یہ بتائیے کہ حرکات کسے کہتے ہیں جی کون اس ٹائم پہ بتائے گا جی سر آپ بتائیے پیش کو حرکات ہیں سبحان اللہ ابھی جس رسالے سے میں نے درود پاک کی فضیلت عرض کی آپ کے سامنے ان اللہ تعالی وہ رسالہ ہمارے اسلامی بھائی کو تحفے میں ماشاء اللہ ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. اچھا یہی دوسرا سوال کہ زبردست پیش کو حرکات کہتے ہیں یہ تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ کون بتائے گا کہ حرکات کو کس طرح پڑیں گے آپ بتائیے کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑیں گے شیخت طریقت امیر علیہ سنت کا زبردست جو سمجھے کہ مکتوب امیر علیہ سنت کا لرزہ خیز مکتوب غیبت کی تباہ کاریاں پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے یہ ہمارے اسلام بھائی کو توفے میں تو کیوں نہ ہم پچھلے جو مدنی پھول ہم نے پچھلی تختیوں میں دہرائے تھے وہ بھی دہرایا تھا ماشاء اللہ آپ نے ان اللہ کہا تو گویا یہ مدنی انعام پر عمل ہو گیا کہ ہر نیک اور جائز کام کے ارادے پر انشاءاللہ کہنا جیسا کہ امیر اللہ سنت نے ہمیں مدنی پھول میں عطا فرمایا ہے تو یہ ارشاد فرمائیے کہ حروف مفردات حروف مفردات کتنے ہیں یہ کون بتائے گا آپ بتائیے مفردات انتیس ہیں انتیس سبحان اللہ اچھا یہ بتائیے کہ حروف تہجی بھی ہم کہتے ہیں حروف مفردات بھی کہتے ہیں کیا آیا ان میں کوئی فرق ہے یہ کون بتاتا ہے آپ بتاتے ہیں ایک ہی چیز ہے ایک ہی ایک ہی حروف کے دو نام ہیں حروف مفردات کہہ لیں یا حروف سواللہ کہ سنت کا یہی رسالہ ربت کی تباہ کاریاں یہ ہمارے اسلامی بھائی کا تحفہ سوالا یہ بتائیے کہ حروف مستالیہ بھی ہم نے سیکھا سیکھے تھے یہ بتائیے یہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں یہ کون بتائے گا چلیے آپ رشاد فرمائیے حروف مستالیہ سبحان اللہ ماشاءاللہ انہیں یہ رسالہ امیر رسونٹ کا انتہائی زبردست اٹھائیس کلیماتے کفر اس کے بارے میں ہر اسلامی بھائی کو پتا ہونا چاہیے اسے ہر اسلامی بھائی کو پڑھنا چاہیے سبحان لگے سبحان اللہ! ماشاءاللہ اچھا یہ تو چلیں حروف مستعالیہ بتائے حروف مستعلیہ کو کیسے پڑھتے ہیں اور ان کا کیا مجموعہ ہے یہ کون بتائے گا یہ تھوڑا سا مشکل سوال اس کا آپ بتائیے حروف مستعلیہ کو ہمیشہ پر یعنی موٹا پڑھتے ہیں اور اس کا مجموعہ ہے ماشاء اللہ حروف مستالیہ کو ہر حالت میں پر یعنی موٹا پڑھتے ہیں اور ان کا مجموعہ ہے خیب اب آئیے اس سبق کو پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ رحمان دیکھیے اس سبق میں چند ہدایات تحریر ہیں کہ اس سبق کو رواں پڑیں حرکات کی درست ادائیگی کا خاص خیال رکھیں اور تیسرا جو مدنی پھول دیا ہوا ہے کہ حروف قریب و حروف قریب یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف کس کون سے حروف ملتی, ملتی جلتی, جلتی آواز, آواز, آواز والے حروف اس میں واضح فرق کریں جیسے تا پو ٹھیک ہے نا آپ میں سے اس ٹائم پہ بتائیے اور کون سے ایسے حرف ہوں گے جیسے دال گود دال اور اچھا اور بتائیے اور جی آپ بتائیے ماشاء اللہ اس میں سا کا بھی اضافہ ہوگا سین سود اور یعنی یہ وہ حروف آپ کے سامنے بتائے گئے مدنی چینل کے ناظرین بھی جو اس وقت ملاحظہ کر رہے ہیں کہ حروف قریب و یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف اس میں واضح فرق کرنا ہے جیسے ابھی انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے جب آپ اس کو آپ بھی ہمارے ساتھ پڑھیے گا انشاءاللہ شاء اللہ جلد آپ کی بھی اس کی مشق ہو جائے گی انشاءاللہ تو جیسے تا اور تو میں فرق زا زال رو میں فرق سا سین اور سود میں فرق دال اور دود میں فرق کاف اور میں فرق ہاں ہا میں فرق آئین اور حمزہ میں فرق آئیے اس کو اس سبق کو شروع کرتے ہیں تو اسے بغیر ہجے کے ہم نے روا پڑھنا ہے ان شاء اللہ ٹھیک ہے اور یہ بسم اللہ رحیم بسم اللہ تی تو تو تا تی دیکھیے اسے کھینچنا نہیں ہے نہ جھٹکا دینا ہے تا تی تی تو تو تو تا سی تو آواز آ رہی ہے کی کھینچنا بالکل نہیں پی تا کہ یہ پڑھتے وقت زبان کہاں لگے ہاں وہ جو آپ نے پہلی تختی میں سیکھا تھا کہ زبان دھاتوں کی دھوپ پہ لگے گی کون سے کون سے روپ میں لگے گی آپ بتائیے آپ رکشا اور ہاں کس میں زال سا اور زم کس کس میں آپ سب دوہرا دیجیے کس کس لفظ میں پہلا سب سے پہلا سا سا میں سا زال اور کیا ہوگا زبان ٹھیک ہے تو پڑھیے زا زی ز सा देखिये ये एक ही साथ ये तीन अखरूफ तेरी साई सु का कुे बारीक पढ़ा ठीक है अब कॉई कु ہُ ہا ہی ہو ہا ہی آئی اِ یہ کون بت خو کون سے حروف میں سے ہے آپ بتائیے خوب اسی لیے ہم خواہ کو موٹا ماڈا خا خی خو گا وا وی ہو بو باب مام می می وا وی ما فی فو با فی خو لالی لو لال ری رو ری لو اچھا یہاں ایک چیز آپ کو یاد دلاؤں کہ ہم نے پچھلی تختی میں سیکھا تھا کہ آپ نے ری رو پڑھا تو را کو کس حالت میں موٹا پڑھا جائے گا یہ کوئی ٹائم بھائی بتائیے آپ اچھا سن جب را کے اوپر زبر ہوگا اور اس کے اوپر پین ہوگا تو ان حالت میں را کو کون اچھا یہ کون بتائے گا کہ اگر را کے نیچے زیر ہوگا تو را کو کس طرح پڑھیں گے آپ بتائیے را کو رو باریک پڑھیں گے ٹھیک ہے نا اب یہاں اسی طرح پڑھیے ری رو ری رو جا جی جو شا شا شی شی شو شو یا یو یا دیکھیں یہاں پہ یہ قاعدے کے اندر ماشاءاللہ مدنی قاعدے میں کتنی اچھی ایک زبردست ایک وظیفہ لکھا ہوا ہے جو مدنی چینل کے ناظرین بھی اگر صفحہ نمبر سات مدنی قاعدے کا صفحہ نمبر سات ملازہ کریں تو یہاں لکھا ہوا ہے ان شاء یہ مدنی چینل کی سکرین پر بھی آپ اسے دیکھ رہے ہوں گے لکھا ہوا ہے یا خبیرو کیا لکھا ہوا ہے یا, یا خبیرو یا خبیرو, یا خبیرو یا اس, کی اس کی برکت کیا ہے کہ سنتوں کا پابند اور نیک بننے کے لیے چلتے پھرتے پڑھتے رہیں کیا پڑھنا ہے یا, یا خبیرو, خبیرو کیا پڑھنا ہے کون اس پر عمل کی نیت کرتا ہے اور دیکھیں کتنا اچھا مدنی پھول لکھا ہوا ہے کہ علم کے پانچ درجات ہیں کتنے درجات ہیں پانچ درجات پہلا خاموشی دوسرا توجہ سے سننا مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ رکھیے علم کے پانچ درجات بتائے گئے پہلا خاموشی دوسرا توجہ سے سننا تیسرا جو سنا اسے یاد رکھنا چوتھا جو سیکھا اس پر عمل کرنا اور پانچواں جو علم حاصل ہوا اسے دوسروں تک پہنچانا سبحان آئیے اللہ! میں بھی ان کی نیت کرتا ہوں آپ بھی نیت کریے اور زور سے کہیے ان شاء اللہ اب آپ اسلام بھائی آپس میں تھوڑی دیر اسے دوہرا لیجیے تاکہ ان شاء سبق میں مزید پختہ کیا جائے ان شاء اللہ آپ سی سو سی سو دا دو ہی و حب، حب صلی اللہ صل آئندہ سبق ہمارا انشاءاللہ تعالی تنوین کا ہے تو پچھلے والے پھولوں کو بھی دہرا لیجئے گا اور انشاءاللہ زموجل مزید ہم اگے اپنا سبق کو جاری رکھیں گے اب انشاءاللہ تبارک و تعالی درس فیضان سنت ہوگا <تصح> انشاءاللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وعلیہ و علی محمد صلی اللہ علیہ و علی آلہ و صحبه و بارک و الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام علی سید المرسلین امباد فاؤد اللہ نش شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سولات و السلام یا رسول اللہ علی یا حبیب اللہ, آلک حبیب اللہ صلاة والسلام وسلام یا نبی اللہ یا نور اللہ میٹھے میٹھے اسکامی بھائیوں اور مدنی چینل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 فرمانے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس نے مجھ پر دس مرتبہ صبح اور دس مرتبہ شان درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم وعلی علی صحبہی و بارک و سلم فیضان بسم اللہ سے آپ درس سماعت کر رہے تھے مزید آگے سنیئے حضرت سیدنا عبداللہ اللہ بن عمر بن رضی اللہ تعالیٰ کا ارشاد سعادت بنیاد ہے پانچ عادتیں ایسی ہیں کہ کوئی انہیں اختیار کر لے تو دنیا و آخرت میں سعادت مند ہو جائے نمبر ایک وقتاً فوقتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہتا رہے دوسرا جب کسی مصیبت میں مبتلا ہو مثلاً بیماری ہو یا نقصان ہو جائے یا پریشانی کی خبر سنیں تو انا لنا اللہ اور عظیم پڑھے تیسرا جب بھی نعمت ملے تو شکرانے میں الحمد اللہ رب العالمین کہے چوتھا جب کسی جائز کام کا آغاز کرے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور پانچواں جب گنا کر بیٹھے تو یوں کہ اتوب ال یعنی میں عظمت والے اللہ اللہجل سے مغفرت طلب کرتے ہوئے اس کی طرف توبہ کرتا ہوں مفسر شہید حکیم علامت حضرت مفتی احمد یار خان علی رحمت المنان فرمتے ہیں اللہ تعالی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنے اسم ذات کے ساتھ رحمت کی دو صفات کا بیان فرمایا ہے کیونکہ اللہ زوجل کے نام مبارک میں حیبت تھی اور رحمان الرحیم میں رحمت اللہ عز و جل کا نام سن کر نیک بندوں کو بھی کچھ عرض کرنے کی جرت نہ ہوتی تھی لیکن رحمان اور رحیم سن کر ہر مجرم اور خطا کار کو بھی عرض کرنے کی ہمت پڑی اور حقیقت بھی یہی ہے اس کے جلال کے سامنے کون دم مار سکتا ہے اور ظہور جمال کے وقت ہر ایک ناس کر سکتا ہے تفسیر کبیر شریف میں اس کے ماتحت ایک عجیب حکایت لکھی ہے کہ ایک سائل ایک بہت بڑے مالدار کے عظیم الشان دروازے پر آیا اور کچھ سوال کیا مکان میں سے معمولی سی چیز آئی فقیر نے لے لی اور چلا گیا دوسرے دن ایک بہت مضبوط پھاوڑا لے کر آیا اور دروازہ کھودنے لگا مالک نے پوچھا یہ کیا کرتا ہے فقیر نے کہا یا تو عطا کو دروازے کے لائق کر یا دروازہ عطا کے لائق کر یعنی جب دروازہ اتنا بڑا بنایا ہے تو ضروری ہے کہ بڑے دروازے سے بڑی بھیک ملا کرے کیونکہ اتا دروازے اور نام کے لائق ہی ہونی چاہیے ہم فقیر گناہگار بندے بھی عرض کرتے ہیں کہ اے مولا عز و جل ہم کو ہمارے لائق نہ دے بلکہ اپنے جود و سخا کے لائق دے بے شک ہم گناہ ہیں لیکن تیری غفاری ہماری گناہ گاری سے وسیع ہے گناہ گدا کا حساب کیا وہ اگرچہ لاکھ سے ہیں سوا مگر اے عفو تیرے عفو کا نہ حساب ہے نہ شمار ہے میٹھی الحبیب بھائی اللہ, تعالی محمد محمد. محمد. مٹی بھائیوں. اللہ یقین الرحمان اور رحیم ہے جو اس کی رحمت پر نظر رکھے اور اس کے ساتھ اپنا حسن زنج قائم کرے انشاءاللہ عزوجل دونوں جہاں میں اس کا بیڑا پار ہے اللہ کی رحمت سے اس کو کبھی بھی محروم نہیں ہو سکتی چنانچہ تفصیل آئی پارا, پارا اول صفحہ 38 پر ہے کہ دو بھائی تھے ایک پرہیزگار اور دوسرا بدکار جب بدکار مرنے لگا تو پرہیزگار بھائی نے کہا دیکھا تجھے میں نے بہت سمجھایا مگر تو, نے اپنے تو اپنے گناہوں سے باز نہ آیا اب بول تیرا کیا حال ہوگا اس نے جواب دیا اگر قیامت کے روز میرا رب زمجل میرا فیصلہ میری ماں کے سپرد کر دے تو بتاؤ کہ ماں مجھے کہاں بھیجے گی دوزخ میں یا جنت میں پرہیزگار بھائی نے کہا کہ ماں تو واقعی جنت میں ہی بھیجے گی گناگار نے جواب دیا میرا ربجل میری ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے یہ کہا اور انتقال ہو گیا بڑے بھائی نے خواب میں اسے نہایت خوشحال دیکھا مغفرت کی وجہ پوچھی کہا مرتے وقت کی اسی بات نے میرے تمام گنا بخشوا دیے اللہجل کی ان پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو ہم گناگاروں پہ تیری مہربانی چاہیے سب گناہ دل جائیں گے رحمت کا پانی چاہیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین باقی اللہ عز و جل کی رحمت بہت, بہت بڑی ہے زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ مغفرت کا سبب بھی ہو سکتا ہے اور ہلاکت کا بھی جیسا کہ ابھی حکایت میں آپ نے سنا کہ ایک جملے نے اس گناگار کا بیڑا پار کروا دیا اسی طرح ہلاکت کی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی زبان سے سر کفر بگ دے اور توبہ کیے بغیر مر جائے تو ہمیشہ کے لیے جہنم اس کا مقدر ہے ہلاکت سے خود کو بچانے اور مغفرت پانے کا ایک بہترین ذریعہ تبلیغی قرآن سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں آشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سنت و بھرا سفر بھی ہے اگر سفر کی سچی نیت کر لی جائے اور کسی وجہ سے سفر نصیب نہ ہو تب بھی ان شاء اللہ بیڑا پار ہے انشاءاللہ مدنی قافلے میں سفر کی نیت کرنے والے خوش نصیب کی ایمان افروز عکائت سنیے اور جھومئے چنانچہ حیدرآباد باب الاسلام سندھ کے ایک محلے میں علاقائی دورہ نے کی کی دعوت سے متاثر ہو کر ایک ماڈرن نوجوان مسجد میں آ گیا بیان میں مدنی قافلوں میں سفر کی ترغیب دلائی گئی تو اس نے مدنی قافلے میں سفر کرنے کے لیے نام لکھوا دیا ابھی مدنی قافلے میں اس کی روانگی میں کچھ دن باقی تھے کہ قزائے الہیہ الزل سے اس کا انتقال ہو گیا کسی اہل خانہ نے مرحوم کو خواب میں اس حالت میں دیکھا کہ وہ ہریالی باغ میں شاس جھولا جھول رہا ہے پوچھا یہاں کیسے آ گئے جواب دیا دعوت اسلامی کے مدنی قافلے کے ساتھ آیا ہوں اللہ <سلام> <Allah. سلام> عفظ کا بڑا کرم ہوا ہے میری ماں سے کہہ دینا کہ وہ میرا غم نہ کرے میں یہاں بہت چین سے ہوں <سلام> <سلام> <سلام> <سلام> خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ شان سے یا رسول اللہ اللہ اللہ کا لگاتے اللہ جائیں اللہ اللہ الحمد للہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے محکمہ مدین ماحول میں وہ کثرت سنتیں سکھی اور سکھائی جاتی ہیں ہر جمعرات کو فیضان مدینہ محلہ سوداگر پرانی سبزی منڈی باب المدینہ کراچی میں مغرب کی نماز کے بعد ہونے والے سنت و بر اجتماع میں ساری رات گزارنے کی مدنی التجا ہے مدنی چینل کے ناظرین بھی اپنے اپنے ملکوں میں اپنے اپنے شہروں میں قصبوں میں دیہاتوں میں آپ کو یقینا انشاءاللہ شاء قریب میں اجتماعات کا سلسلہ ہفتہ وار ہوتا ہے اور اشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں سفر اور روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات کا کارڈ پور کر کے اپنے کے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجیے ان شاء اس کی برکت سے پابند سنت بننے گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لیے کوڑنے کا ذہن بنے گا ہر اسکان بھائی اپنے یہ ذہن بنائیں کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی استلاح کی انشاءاللہ کوشش, انشاءاللہ کوشش انشاءاللہ کرنی انشاءاللہ ہے انشاءاللہ اپنی اسٹاح کے لیے مدنی انعامات پر عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اس کا کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے انشاءاللہ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اس کامی تیری روم مچی ہو اب انشاءاللہ شاء اللہ زوجل سورہ ملک کی تلاوت سماعت کریں گے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 ونقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها, وجعلناها رجوا للشياطين وأعددنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا برضهم عذاب جهنم وبكث المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيقا وهي تفور تجاد تنجز من, من الغيب كلما ألقي فيها فوجا فألهم خزنتها ألم يأتقوا النزير قالوا بلى قد جاء وَنا نسلَ الله منِ شيءَ شيء إن أَاتُم إَِّ لبن كابلي وَقالَا لَلَ نََّع وَغناضلُ مَا ب م أَحاب دغل فطََفر بذ ب فوح الطَلحاب ريل وأسروا قولهم أبجهروا به إنهم عليهم بذلك الدور ألا يعلم من خلق وهو اللقيق الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ولولا فرشوا في مناكبها وكذوا من رسله وإليه النشور أأمنتم في السماء فبكم الأرض فإنها هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نجيل ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نجيل أولم يروا إلى طويل قوضا صاد ويقبب ما ينفقهم إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي وجمد لهم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون في الغروب أمن أم هذا الذي يرزقكم إن أمسك رسقه بل لجو في عدو ونور من ونور أفمن يمشي مكببا على وجهه أهدا أمن أم يمشي صبيا على خلاط مستطيم قل هو الذي آشاكم وجعلناكم الصمع والأبصار والأدهد قليلا ما تشكرون قل هو الذي سرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه فاتمجوه الذين كفروا وطين هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهل جني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن وآمنا به وعليه سوى كلا فسبع لهم من هو في ظلال دعا کر لیتا العالمین للہ والسلام وسلاۃ سید المرسلین یا رب مصطفیٰ بطوف مصطفیٰ تعالیٰ اللہ اللہ علیہ وسلم ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہماری ہمارے والدین دیون کی اور ساری امت کی مغفرت فرما یا وجل اس مدرسے کو آباد فرما والا تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید ہم سب کے لیے پڑھنا پڑھانا اور ہمارے جو مدنی چینل پر ناظرین دیکھ رہے ہیں انہیں بھی پڑھنا پڑھانا آسان فرما دے یا اللہ میں اس میں استقامت عطا فرما والا تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید سیکھنے کے لیے ہمارے سینوں کو کشادہ فرما ہمارے حافظوں کو قوی فرما یا اللہ جتنے اسلائی بھائی یہاں پر حاضر ہیں اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو موجود ہیں اس سلسلے کو دیکھ رہے ہیں اور سب مسلمانوں کی تنگ دستیاں داریاں ناچاکیاں مقدمے بازیاں پریشانیاں بیماریاں بے اولادیاں دور فرما دے اللہ اللہ سب کے روزی روزگار دکانوں کارخانوں مکانوں کمائیوں میں اساتے برکتیں نصیب فرما یا اللہ ہم سب کی جان مال عزت آبرو اور سب سے بڑھ کر ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اللہ اللہ اللہ اللہ اسی سال حج اللہ کی سہادت نصیب فرما میٹھے مدینے کی بعد اب حضری نصیب فرما مدینے کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہاؤں کا صدقہ ہماری تمام دعاوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما جس کسی نے بھی دعا, دعا کے واسطے یارب کہا کر دے پوری آرزو حربے قصو مجمور کی ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلی علیہ وسلم تسلیمہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ علیہ وسلم و علیہ وسلم و سبحان ربک رب العزتی امان یسیفون و سلام علی المرسلین و الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا رحم الرحمن الا اللہ محمد رسول